وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ یا نور الله شیخِ طریقت امیر اہلِ سنت بانی دعوت اسلامی حضرتِ علامہ مولانا محمد علیہ السلام قادری رزوی زیائی دامد برکاتہ العلیہ اپنے رسالے خود اشی کا علاج میں لکھتے ہیں حضرتِ عبیج بن کعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کے فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود کیبی صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کرامات اولیاء سلسلہ میں ایک بار پھر ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج انشاء اللہ زبل ان کرامات کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق مردے زندہ کرنے سے کہ اولیاء اللہ بھی اللہ دن مردے زندہ کرتے حضرت سیدنا محمد بن سعید بصری علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شہر بسرا کے راستے میں پیدل چل رہا تھا میں نے ایک عربی کو اپنا اونٹ ہانگتے ہوئے دیکھا میں اس کی طرح متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں وہ اونٹ اچانک گرا اور مر گیا وہ شخص اور کجاوا گر گیا تو وہ عربی وہ عرب کا دیہاتی اللہ تعالی کی بار میں عرض کرنے لگا اے تمام اسباب کو پیدا کرنے والے اے ہر طلبگار کی طلب کو پورا کرنے والے مجھے اسی حالت پر لوٹا دے حضرت سیدنا محمد بن سعید بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ مردہ اونٹ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ شخص اور کجاوا بھی اس کے اوپر ہو گیا دعائیں دیکھی, دیکھی, دیکھی بدلتی, دیکھی بدلتی ہزاروں ہزار ہزار اللہجل کی ان پر رحمتوں اور ان کے سبقے ہماری بے الحبیب صلی اللہ تعالی بہجت الاسرار میں ہے ایک عورت سرکاری بغداد رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ اس کا بیٹا غس اعظم علی رحمت اللہ علی اکرم کا گرویدہ ہے اللہ اعظم اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرمائی غس اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اس بچے کو قبول فرمایا اور مجاہدہ پر لگا دیا ایک روز اس بچے کی ماں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا لڑکا بھوک اور شب بیداری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے رنگ زرد پڑ گیا ہے اور وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وہ خاتون حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ غوث پاک شہن بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں غوث پاک رضی اللہ تو آئل انہوں نے وہ مرغی تناول فرمائی تھی بچے کی محبت میں بے قرار ہو کر اس خاتون نے ارض کی حضور آپ تو مرغی کھائیں میرا بچہ جو کی روٹی یہ سن کر غوث پاک رضی اللہ تو آئل انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ ہڈیوں پر رکھا اور ارشاد فرمایا قومی کومی بھی جی اٹھ یعنی زندہ ہو جا اس اللہ زفل کے حکم سے جو بو سیدھا ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا وہ سے پاک رضی اللہ تعالی ہو کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مرغی فورن زندہ ہو گئی اور کھڑی ہو کر اپنی آواز نکالنے لگی غس پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ارشاد فرمایا اس خاتون کو جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اس ٹائم بھائیو یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک مدنی پھول اور جو ہمیں ملا وہ یہ کہ اس خاتون کی کیسی مدنی سوچ تھی کہ اپنے مدنی منع کی مدنی تربیت کے لیے اس نے ولی اللہ کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا الحمد للہ عزاجل میرے پیرو مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاعد دامد برا خاتون وہ سے پاک کا مرید بناتے ہیں وہ سعادت مند ہے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو حوص پاک کا مرید بناتی ہیں اپنے بچوں کو عالم بناتی ہیں حافظ بناتی ہیں دیندار بناتی ہیں نماز سکھاتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں اللہ تعالی نصیب فرمائے سلو علحب صلی اللّہ تعالی علی محمد جامع کرامات اولیاء کی دوسری جلد سات سو اٹھاون حضرت علامہ محمد یوسف نبہانی قدثہ الربانی حضرت سیداتنا آتنا رابیہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ اون پر سوارویں اور حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے حج سے فارغ ہوئی واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی گھر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا اونٹ مر گیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ زبجل سے زندہ کر دے تو وہ اونٹ زندہ ہو گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر سوار ہوئی جب اپنے مکان کے دروازے کے قریب پہنچی تو اونٹ مر کر گر پڑا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدی چینل کے ناظرین امام محمد یوسف نبہانی روح الربانی کی جامع, جامع کرامات اولیاء سے میں نے یہ آپ کو کرامت عرض کی امام یوسف نبہانی بھی بہت نیک تھے عالم تھے ان کا سفید داڑی والا نور برساتا چہرہ تھا یاد الہی عزب اجل سے جگمگاتا چہرہ تھا ان کی عادت یہ تھی کہ دو جانا بیٹھا کرتے تھے ان کی شان و عظمت کا تو کیا کہنا آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں خواب میں چوراسی بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد حضرت ابو بکر بن عبداللہ عید روس رحمت اللہ علیہ یہ ہرمین طیبین سے واپس زیلہ شہر میں تشریف لائے ان دنوں محمد بن عتیق حاکم تھا اس کی ایک ام الولد ام الولد اس کنیز کو کہتے ہیں جس کے بطن سے یعنی جس کے شکم سے اس کے آقا کا بچہ پیدا ہو وہ کنیز مر گئی اسے اس کنیز سے محبت بہت تھی تو حضرت اس کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے صبر کی تلقین فرمائی مگر اسے ذرا بھی اثر نہ ہوا یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بے مستریب ہے اور حضرت کے پاؤں چومنے کے لیے جھکا رونے لگا اب حضرت ابو بکر بن عبد عید روس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مری ہوئی کنیز کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور نام لے کر بلایا تو وہ بول پڑی اور آپ کو جواب دینے لگی اللہ تبارک و تعلی نے اس کی روح واپس فرما دی اور حضرت ابو بکر بن عبداللہ عید روس رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اس نے حریصہ صلو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک دفعہ ایک عورت اللہ کے ولی حضرت سینبکر بن حوار بتا ہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارد گزار ہوئی میرا بچہ دریا میں گر کر غرق ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتی ہوں اور یہ کہتی ہوں اللہ کریم نے آپ کو اسے واپس لانے کی طاقت دی اگر آپ نے مجھے بچہ واپس نہ دلایا تو قیامت کے روز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ میں آپ کی شکایت کروں گی کہ میں غم کے ماری ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی آپ میری مصیبت کو توڑ سکتے ہیں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا سن کر حضرت سیدنا ابو بکر بن حوار نے سر جھکایا اور فرمایا کہ وہ دکھا کہاں ڈوبا اس خاتون نے جگہ دکھائی تو اچانک اس خاتون کا بیٹا پانی کے اوپر مردہ حالت میں تیرنے لگا تو حضرت سیدنا ابو بکر پانی میں اتر گئے اسے اٹھا لیا اور ماں کو دے دیا فرمایا میں نے تو اسے زندہ ہی پایا تھا وہ خاتون چلتے بچے کو واپس لے کر چلی گئی اللہ زبل کی ان پر رحمت ہو ان کے سد کیا ہماری منصیت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اور ولی اللہ کا ایمان فروز واقعہ سنیے حضرت سیدنا تاج الدین بن رفاعی علی رحمت اللہ علی ایک گاؤں سے گزرے یہ ایسا گاؤں تھا کہ یہاں کے لوگ کچھ لوگ اولیاء اللہ کے مخالف تھے آپ رحمت اللہ نے ایک کنجوس شخص سے مرغی مانگی اور صرف خود کھائی لوگوں نے ارض کی اس کے تو چھوٹے چھوٹے چوزے بھی ہیں حدرت سیدنا تاج الدین ریفائی علی رحمت اللہ کبھی نے برتن کی طرف اشارہ کیا جس میں اس مرغی کی ہڈیاں تھیں جب برتن کھولا تو مرغی صحیح و سلامت اس میں موجود تھی اب وہ مرغی چوزوں کے پاس بھیج دی گئی جو لوگ موجود تھے اس کرامت کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے وہ موترف ہو مگر حضرت سیدنا تاج الدین بن رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت وہاں سے سفر فرما لیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بہجد الاسرار میں لکھا ہے حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن ترشی علی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین علی رحمۃ اللہ الغنی کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے تو ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ارزی جی در یعنی تاجر بزنس مین حاضر ہوا اور عرض کی اے میرے سردار آپ کے جد امجد حضور پرنور شاف یوم نشور احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو قبول کرنی چاہیے میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں فرمایا اگر اجازت ملی تو آؤں گا کچھ دیر مراقبہ فرمایا اور فرمایا ہاں آؤں گا پھر غوث پاک ردی اللہ تو علم ہو خچر پر سوار ہوئے شیخ علی نے غوث پاک رضی اللہ تو علم ہو سواری کی دائیں رکاب پکڑے اور حضرت شیخ برقوزیدہ ابو الحسن کا رشی فرماتے ہیں کہ میں نے بائیں رکاب تھامی جب ہم اس کے گھر پہنچے تو بغداد کے مشائق علماء معززین جمع تھے دستر خان بچھایا گیا شیری اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھی اتنے بڑا صندوق لایا گیا جس پر مہر تھی دو آدمی سے اٹھا کر لائے تو دسترخان کے ایک طرح اسے رکھ دیا گیا ابو غالب نے کہا بسم اللہ اجازت ہے اس وقت حضرت سیدنا شیخ محیح الدین عبد القادر جیلانی علی رحمۃ اللہ الغنی مراقبے میں تھے آپ نے کھانا نہ کھایا نہ کھانے کی اجازت دی تو کسی نے بھی شروع نہیں کیا اور یاد رکھیے یہ ادب ہے کہ جب دسر خان پر کوئی بزرگ موجود ہو کوئی غالب موجود ہو تو اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے اب سب لوگوں پر ایسی حبت تھی کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں وسے پاک رضی اللہ تعالیوں نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے فرمائے صندوق اٹھا صندوق سندوک لایا گیا فرمائے صندوق کو کھولا جائے صندوق کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا آپ نے کا کھڑا ہو جا آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھا یہ حال دیکھ کر تو جو لوگ حاضر تھے اس میں شور برپا ہو گیا وسے پاک اللہ تعالی ہو اسی حالت میں باہر تشریف لیا اور کھانا تناول فرمایا اس کے بعد حضرت شیخ ابو سعد قلوی کی خدمت میں حاضری ہوئی اور یہ سارا معاملہ بتایا یہ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن کرشی فرما رہے تو انہوں نے کیا کہا حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی خطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور بزن اللہ مرد زندہ کرتے ہیں سبحان اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی امیر علیہسنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ کتیا گجرات ہند یہ امیر اللہ سنت کا آبائی گاؤں ہے ویسے تو امیر السنت کی ولادت با سعادت باول مدینہ کراچی میں ہوئی ہے مگر آپ کے آب و اجداد کا گاؤں جو ہے وہ کتیا یہ صوبہ گجرات ہند میں فرماتے ہیں کہ کسی نے واقعہ سنایا تھا کہ کتیا میں غوثے پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا گیارہویں شریف کا بڑا اہتمام کرتا سیدوں کی تعظیم کرتا وہ ننے منے سیدوں کو اٹھائے اٹھائے پھرتا انہیں مٹھائی وغیرہ خرید کر پیش کرتا جب اس کا انتقال ہوا چادر ڈال دی گئی سوگوار جمع تھے اچانک یہ حوث پاک ربی اللہ تعالی کا دیوانہ چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھا لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے تو یہ حوث پاک کا دیوانہ پکار کر کہنے لگا ڈرو مت سنو تو صحیح لوگ قریب آئے تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے گیارہویں والے آکا پیروں کے پیر پیر دست گیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی شاہباز مکانی پیرے پیرا میرے میرا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی خدیسہ سروہ ربانی تشریف لائے تھے مجھے ٹھوکر لگائی فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گئے اٹھ توبہ کر لے لہذا مجھ میں لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کروں اتنا کہنے کے بعد غوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ ہوں کہ اس دیوانے نے گناہوں سے توبہ کی کلمہ طیبہ کا ورد کیا پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا سبحان اللہ سگے سب رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث میٹھے اس اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو غوث پاک کے مرید ہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا مریض چاہے کتنا ہی گناگار ہو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے موت اور زندگی اللہ تبارک کا تعالی کے قبضۂ قدرت میں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرما دے تو وہ قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں اور یاد رکھیے اللہ عز و جل کی عطا سے ہم کسی کو مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا شیطان کی باتوں میں آ کر اگر کوئی ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ اللہجل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں دی تو یاد رکھیے یہ نظریہ حکم قرآن کے خلاف ہے اللہ میں توفیق دے قرآن پاک پڑھنے کی حضرت سعین احیث علیہ علیہ سلاۃ والسلام کہ مریضوں کو شفا دینے مردہ زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان ہے چنانچہ پارا تین سر علیہ عمران کی آیت انچاس میں حضرت سیدہ عیسا اللہ علیہ نبی جنا ولی سلاۃ اسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا وَصَا الْمَوْتَ بِإذنِ اللَّهِ ترجمہ ایک انزلی اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے چینل کے ناظرین امید ہے کہ شیطان کا وس جڑ سے کٹ گیا ہوگا مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اور حکم قرآنی کے خلاف کوئی دلیل مسلمان تسلیم نہیں کرتا بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں کہ عقل انسانی بلندیوں سے ورال ورا ہوتی ہیں وہ یقینا اہل اللہ کے تصرفات ان کے اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارہ حضرت سیم امام نخعی علی رحمت اللہ علیہ کی کرامت بھی سن لیجئے چند رفقا تھے آپ سفر کر رہے تھے دوران سفر گھوڑا مر گیا اب جو رفقائے سفر تھے آپ کی شان و عظمت سے واقف تھے عرض کی حضور اپنا سوان ہمیں دے دیں تاکہ اپنی سواریوں پر رکھ لے حضرت سیدنا امام نقی علی رحمت اللہ علی نے پسند نہ کیا فرمایا ٹھہر جا میں ابھی بتاتا ہوں وضو کیا دھو کر نفل ادا کیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ابھی دعا کر رہے تھے کہ مردہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے دیکھتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر احمد ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی حمد محمد بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدوی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ اولیاء اللہ کو یہ کرامت بھی عطا کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعلن ہو نے مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی اللہ اللذی رمیم تو مرغی فوراً زندہ ہو گئی سیدات بصری رحمت اللہ علی نے دعا کی تو ان کا مردہ اونٹ زندہ ہو گیا حضرت عبو بکر بن عبداللہ عید روس رحمت اللہ علیہ نے مردہ قنیز کو زندہ کر دیا حضرت سعیدنا بکر بن حوار بتا علی رحمت اللہ علی نے ماں کی فریاد پر اس کے مردہ بچے کو زندہ کر دیا حضرت سیدنا تاج الدین بن رفائی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرغی زندہ کر دی غوث پاک نے اپنے بغیر توبہ کیے مرنے والے مرید کو زندہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء عظام کی سچی محبت نصیب فرمائے اولیاء کرام کی محبت پانے کے لیے اور سنتیں سیکھنے کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ مردی قافلے کے مسافر بن جائیں اور خود بھی سفر کریں اوروں کو بھی ترغیب دلائیں ان شاء اللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی چنانچہ فیضان سنت میں امیر سنت نے لکھا ہے کہ ایک آشی کے رسول نے یہ بہار بتائی کہ میری امی جان سخت بیماری کے سبب چار پائی سے اٹھنے تک سے معذور ہو گئی تھی ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا یہ کہتے میں سنا کرتا تھا کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں تو میں نے دل باندھا اور دعوت اسلامی کے نور برساتے عالمی مدنی مرکز سزان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ میں حاضر ہو گیا مدنی قافلے کا سفر کا ارادہ جب ظاہر کیا تو اسلامی بھائی نے بڑی شفقت کی اور یہ آشق رسول کہتے کہ میں بابل الاسلام سندھ کے سرائے مدینہ کے قریب مدنی قافلے میں روانہ ہو گیا ایک گوٹ میں پہنچے آشقان رسول کی خدمت میں دعا کی درخواست کی اپنی امی کی تشویشناک حالت بیان کی تو انہوں نے امی جان کے لیے خوب دعائیں کی دلاسا بھی دیا امیر قافلہ نے نربی کے ساتھ انفادی کوشش کی اور کہا کہ آپ مزید تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے نیت کیجئے یاشق رسول کہتے ہیں کہ میں نے امی جان کی صحت یابی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی تین دن کے مدنی قافلے کی تیسری رات مجھے ایک روشن چہرے والے بزرگ کی اجازت ہوئی انہوں نے فرمایا اپنی امی جان کی فکر مت کرو انشاءاللہ عزوجل اللہ صحت عز یاب ہو جائیں گی یا شکر رسول کہتے ہیں تین دن کے مدنی قافلے سے فارغ ہو کر میں نے گھر آ کر دروازے پر دستک دی دروازہ کھلا تو حیران رہ گیا کہ میری بیمار امی جو چارپائی سے اتر سکتی تھیں انہوں نے اپنے پاؤں پر چل کر دروازہ کھولا تھا پرتے مسرت سے میں نے ماں کے قدم چنے اور مدنی قافلے میں دیکھا وہ خواب سنایا اور ماں سے اجازت لے کر مزید تیس دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے ایمان پر موت نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ